اور انہیں گالی نہ دو وہ جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے زیادتی اور جہالت سے انہی ہم نے ہر الفامت کی نگاہ میں اس کے عمل بھلے کر دیے ہیں پھر انہیں اپنی رب کی طرف پیرنا ہے اور وہ انہیں بتو دے گا جو کرتے تھے